بسم اللہ الرحمن الحمد اللہ محمد وحمد محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شعین الراء ورصب علیہ الوشہ واقعی برادران صاحب کو سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے در نمبر تین سو تیرہ عبرک اکیس ہے یعنی تین سو تیرہ شروع سے لے کر ابھی تک کے دروس کے کی تعداد ہے دعوت شریف کا اور اکیس جو ہے کا درس نمبر اکیس وہاں ہیں تواعش کے درس میں جو ہے اس مبارک پیراگراف کے توضیحات ہیں دعائے صبح کا پیراگراف نمبر دو ہے دوسرا اللہ اس میں ہیں اللہ منیہ اسلو کا ایمان یو وا شروقلوی یہاں تک کا توضیع ہو گیا تھا آگے و اسلو کا یقین سعود لے صبر والا شرک و الا شک اس پیراگراف کا توجہ میں یقین کے بارے میں جو چونکہ میں اللہ سے یقین صادق منگا تھا تو یقین کس کہتے ہیں حوالے سے لغت کے حوالے سے بھی آپ کو توجہ کیا ایک درست اور ایک درد جو ہے اہل عرفان اور معرفت تو سفلوں کے نزدیک یقین کس کہتے ہیں اس کی بھی آپ کو توجہ نہیں دیا ابھی آگے صادق لے لہ ساد اور کفر والا شرک ولا شک ان کلمات کی جو ہے آپ کو تھوڑا توجہ دے دوں گا انشاءاللہ تو آج کے در جو ہے یقیناً سادقً لے سب سا دو و ولا شرک وا شک اس کی یعنی دعا دو دوسری دعا ہے دوسری پیراگراف کا دعا نمبر دو ہے اس ہاں جی؟ میں تو اسی پیراگراف کی توضیع ہے سادلِ یقیناً سعدقن لے سب دو و قفر ولا شرک ولا شک تو یقین کی توضی آپ کو ہو گئی اب یقیناً سادقً یقین کے صفت اس دعا کے اندر صادق چونکہ کبھی ایسا ہوتی ہے یقین کاذب بھی ہوتے ہیں ایک وجہ سے کوفان ہیں ابھی ہمارے سامنے ہیں یعنی ایک بندہ بت پرست ہے اس کا اپنی بت پرستی کے حق ہونے ہاں پہ اس کو یقین ہے لیکن وہ یقین کاظب ہے وہ یقین ساجد سازگنی چونکہ وہ بدھ واقعی میں جو ہے وہ خدا نہیں ہے اس کو خدا سمجھ کے اس کو عبادت کرتے ہیں اس کو جو اسلام بولتے ہیں علمی اسلام ہے جہل مرکب بولتے ہیں یعنی یہ جو ہے خدا نہیں ہے وہ اس کو خدا سمجھتے ہیں اور اس کو اس چیز کا پتہ بھی نہیں ہے کہ میں پینک میں اس چیز کو نہیں جانا کہ یہ خدا نہیں ہے بلکہ جو جس سرے سے خدا نے اس کو خدا سمجھ کے اس کی پریشر اس کو اصطلاح میں جاہل مرکب کہا جاتا ہے تو یقین صادق کے مقابلے میں جاہل مرکب آتا ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہے اس سے نکلنا ناممکن حتفہ انسان کے جار مرکب سے کافر ہاں جی مشرق زندگی کو دین میں لانا آسان کام نہیں ہوتے کیونکہ اس کا اپنے دن پر یقین ہوتا ہے حالانکہ وہ یقین یقین کاذب ہے تو سال فام کا صادق کا مقامی یقیناً قاضب آ جائے گا اور وہ جو ہے اس کو جہل مرکب ایک چیز کو نہیں جانتا ہے اور نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا ہوں اس کا اپنی جہالت کا علم نہیں ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کہتے ہیں یقیناً صادقا اے اللہ مجھے جو ہیں ورنہ اللہ کی وحدانیت کے بارے میں مجھے یقین ہے اللہ ایک ہے اور یہ عقدہ برحق ہے سچ ہے قیامت برپا ہونے پر مجھے یقین ہے اور یہ یقین سچ ہے حق ہے چونکہ اللہ کی کتاب اس کی تائید فرماتا ہے لہذا جو ہے یقیناً سادقً تو از صادق کا معنی جو یقین کا توجہ آپ کو دو دسوں میں ہو گیا صادق کا معنی سچا مخلص جیانت دار حقیقی یہ معنی کہ اللہ قام و سلجید لغت میں اس کے علاوہ جب بولتے ہیں عرب صادق سعد الایمان یعنی پختہ ایمان رکھنے والا سچا مومن تو صدق کا یش جو کو عرب بولتے ہیں سچ کہنا سچ بولنا ہاں جی تو اس سے معلوم یقین سعد یعنی سچا یقین پختہ یقین پختہ یہ ہاں جی؟ اور حقیقت پر مبنی یقین اس معنی میں آ جائے گا تو لے سا لفظ الرفظ لے سک ومنا کے اسلام میں افاف ال ناقص بولتے ہیں ہاں اس کے معنی لے سکے معنی ہے نہ ہو ہاں جو نہ ہے یعنی اللہ میں تو سے ایسے سچے یقین کا طلبگار ہوں ایسے سچے یقین کا میں تُس سے سوال کرتا ہوں کہ لے نہ ہو بادہ ہو اس کے بعد باد یعنی اس کے بعد بات اردو میں بھی بات بولتے ہیں عربی میں بات بولتے ہیں خوب ضمیر گا اس یقین صادق کی طرح پھر اس یقین صادق کے بعد نہ ہو ہاں جی بعد ہو اس کے بعد ہاں جی یقین صادق کے بعد اس مراد یہ ہے اس کے بعد ہو یعنی اس کے بعد یعنی اس یقین صادق کے بعد اب میرے دل میں کسی قسم کی کپور شرک اور شک کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہے سچا ایمان کی زندہ ایمان جب تک پاک نہ ہو ایمان جب تک سچا نہ ہو ایمان کے ایمانت کے آپ کو یقین صادق نہ ہو وہ ایمان نجات دہند نہیں ہوتے انسان کے لیے تو اللہ سے یقین صادق کا سلاب کریں سچا یقین ایک چیز کے بارے میں آپ کو یقین یہ ایسا ہے واقعی میں بھی, بھی وہ ایسا ہے تو یہ ہوتا ہے یقین صادق جیسے محمد وسلم اللہ کا رسول ہے ہاں جی اس پر ہمیں یقین ہے اور یہ یقین سو فیصد حق پر مامنی ہے یہ یقین یقین صادق ہے ہاں جی مثلاً علیہ السلام ہمارا امام ہے اور علی کا امام ہونے پر ہمیں یقین ہے اور یہ یقین صادق ہے کیونکہ ایک حدیث سینکڑوں حدیث علیہ السلام کی امامت ثابت ہو جاتی ہے تو اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کے ایک ہونے پر ہمیں یقین ہے اور یہ یقین ہے صادق ہے کیونکہ ایک تو دوسرا سینکڑوں دلیل کے علاوہ اللہ نے اس مقدس کتاب قرآن میں فرمایا کل ہو اللہ احد فرمایا اللہ ایک ہے اللہ یکتا ہے فرمایا تو بات ختم ہو گیا ہمیں پھر اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں رہا تو لے سکے مانا ہے نہ ہو نہ رہے بات اس کے بعد یعنی اب اس یقین صادق کے بعد کیا نہ رہے کفروں و شرکوں، تین چیزوں کا اللہ سے پناہ ہمارے اللہ سے یقین صادق کا سوال کریں یا اللہ میرے ایمانیات کے بنیاد یقین صادق پر ہو جن چیزوں کو ماننا ہے وہ یقین صادق کا ساتھ بنے سو اور لے اور پھر اس یقین کے بعد یقین کے حاصل ہونے کے بعد اب میرے ایمانیات میں کسی قسم کی قفر شریک شکو کوئی گنجائش نہ ہو قرآن آیا یہ کفر کوفرن قفران میں شبانے کو کہتے ہیں چھپانا ایک معنی ہے اور قرب اللہ جب اللہ بولتے ہیں خدا کا انکار کرنا قفرب اللہ اللہ کا انکار کرنا اور بن نعمت جب آتا ہے تو قفران نعمت کرنا ناشکری شکری کرنے کے معنی میں اسی طرح قفرون جب مظہر پڑھتے ہیں دو معنی انکار ہے خدا اور ناشکری کرنے ان کا خدا کا انکار کرنا یہ بھی قفر کو کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو ناشکری کرنا یہ بھی تو یوں سمجھے لفظ قفر کے لفظ پرانے باغ میں دو معنی میں آج استعمال ہوگا ایک تو اللہ کے انکار کرنے کے معنی میں دوسرا ناشکری معنی میں ناشکری شکری کرنا البتہ ان دونوں معنی کے اندر شدید ربط تھے کیونکہ اللہ سے اللہ تانے اللہ کے انکار کے بعد ہی جو ہے اللہ کی نعمتوں کے ناشکری ہوتی ہے اور اللہ پر ایمان لائیں سچا ایمان لائیں تو ناشکری کا سوال پیدا نہیں ہوتا تو یہ قہر لغت کے معنی کے لحاظ لغت کے لحاظ سے چھپانا انکار کرنا ہاں اور ناشکری کرنا یہ تین معنی کو یا لغت میں اس لفظ قہر کا معنی کیا لیکن قہر اصطلاح جو ہے اصطلاحی یہ اس سالمین کتاب جو ہے قاموس وص الجدید میں یہ اثر الفاظ آئے ٹھیک جی الجدید یہی لغبی ماننا سارا اس کتاب کے اندر ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اصطلاح میں علماء کی اصطلاح میں اس کو کیا مانے عقائد کے بنِ دین میں علم عقائد کی اس روشنی میں علم عقائد کی روشنی میں قبر اصطلاح یعنی دینِ اللہ کا انکار اللہ کی طرف سے بشر داد کے اللہ نے جو دین نازل فرما جو دین اسلام ہے یعنی اس کا انکار کرنا یا ضروریات دین اسلام کا انکار کر انکار کفر کہلاتا ہے مثلاً کسی نصلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا انکار کیا یا قرآن پاک کا انکار کیا ہاں جی تو ایسے شخص کو کافر کہتے ہیں یا کوئی قیامت کے دن کا انکار کیا اللہ کی فرشتوں پر انکار کیا قاسمانی کتابوں پر انکار کیا یہ سب جو ہے کفر کے ضمنے میں ہے اور اس انکار کو کفر کہتے ہیں یہ قفر اصطلاحی ہی ہیں ہاں جی اس کو اس معنی میں انکار کا پہلو زیادہ پایا جاتا ہے کیونکہ قبر کا ایک معنی انکار کرنا تھا نا تو انکار کے معنی اللہ کے انکار کرنا رسول کا انکار کرنا دین اسلام کا انکار کرنا ہاں جی اللہ تعالی کی جو ہے ضروریات دین کا انکار کرنا یہ جو انکار کا معنی ایک تھا قبر کا اس معنی کو اس میں مدد نظر رکھا گیا یہ قہر کی تعریف شرک کا بن ہے اللہ کے ذات و صفات میں کسی غیر اللہ کو شریک ماننا ہاں جی اللہ کی ذات اور صفن میں کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک ماننا مثلا اللہ ایک ہے تو کسی اور کو اور, اور وہ آپ اس کے علاوہ کسی بدھ کو بھی خدا سمجھیں یا کسی کو خدا کا بیٹا سمجھیں ہاں جی یا کسی انسان کو فرشے کو یا جیسے جو ہے بدھ پرس لوگ پتھر سے بناتے ہیں لوہے سے بناتے ہیں دیہات سے بناتے ہیں اس کو خدا کھائیں یہ سب جو ہے مشک ہیں قرآن نے جو ہے یہ عیسائیوں نے عضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا تو عالیہ نے ان کو مشرک کہا یہودیوں میں سے کچھ لوگوں نے حضرت وزیر کو اللہ بیٹا کہا اللہ نے ان کو مشرک کو کہا تو, کو مشرک تو شرک کے اندر یہ سر اللہ کے ذات و صفات میں قصے میں کسی غیر اللہ کو شریک ماننا اور اس کے علاوہ اور اللہ کے علاوہ کسی بھی غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک اللہ تھا یا اللہ کے لیے بیٹا یا بیٹی وغیرہ قرار دینا یہ سب شرک ہے ہاں جی اور لغت میں شریک جو ہیں شریک یا شرخ و شرکن و شرکن دونوں استعمال مزدار اس کے معنی شریک ہونا شرکت کرنا یہ معنی لکھا ہے قام جدید میں ایک محراضات راغب نامی جو ہے علمی لغات کی کتاب ہے ہاں جی محرزات راغب یہ قرآن لغات کی کتاب ہے اس میں فرماتے ہیں شرک کے توضیح میں سب سے اس کو مسنت لغات سمجھا جاتا ہے قرآن لغات کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں شرح کا یا شرح کو شرک ان کے معنیٰ شریک ہونا مشرق ہونااتے ہیں شرک کی دو قسم ہیں اشرک العظیم اور اشرق الصغیر یعنی شرک عظیم بہت بڑا شریک اور چھوٹا شرک یہ معنی کیا بہت بڑا شرک کیا ہے وہ یوقال المثََ فلاں العشرکب اللہ کیونکہ کسی نے کہا فلاں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے دیا وہ ظالقہ اعظم و قرآن اور یہ بہت بڑا کفر ہے عظیم کفر اللہ کے انکار کرنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرا دینا اللہ نے کہا ان اللہ اللہ یا پھر شرک و یا فرمادہ اللہ کسی کو اللہ کے شریک ہے اس کے ذات میں اس کے صفات میں بولیں خدا ایک نہیں ہیں دو ہیں بہت سے ہیں بولیں اور اللہ کے غیر کے جو خدا سمجھ کر اس کی پرست کریں ہاں اور خدائی صفات جو ہے اللہ کے غیر کے لیے ثابت کریں البتہ بھی ذات خدائی صفا غیر کے لیے ثابت کرنا ہاں <ملاح> <ملاح> جی خدا کسی میں اچھی صفات ڈالیں تو وہ خدائی صفات نہیں بنتا ہے تو خدائی صفات دلیں خدا کے مقابلے میں نہیں خدا نے خود دے دی دیا خدا علم ہے جاننے والا اللہ کسی بندے کو بھی علم سے نوازیں گے تو وہ جاننے والا ہوگا لیکن اللہ کے جاننے والوں سے جاننے والے میں فرق ہے اللہ بھی ذات جانے والا اللہ نے کسی سے علم نہیں ہے وہ بھی ذاتی ہی جانتا لیکن بندے کو اللہ دیتے ہیں علم سے نوازتے ہیں تمام امبیا کو اللہ نے علم ہاں جی حل سے نوازا سے علم سے نوازا تو وہ خدائی صفات سے متأثر ہو گیا موزاد خدائی صفات ہے لیکن اللہ کے دیا ہوا ہے لیکن اللہ تعالی بذات جو ہے لہذا بذات کسی کے لیے کوئی صفات کا قائل ہو جانا مثلا جو پھر وہ جو ہے شرک میں چلا جاتا ہے تو اللہ کے عطا سے بہت کچھ اللہ بندوں کو دے دیتے ہیں جیسے آپ دیکھو آصف بن نبرقیہ نے قرآن کہہ رہے ہیں آنکھ جب بگنے میں کم از کم پندرہ سو کے فاصلے سے طاقت بلکہ اس کو اٹھا کے لائے یہ صرف خدا کر سکتے لیکن خدا جس کو یہ طاقت دے ہیں وہ بھی کہنا آنکھ جھپکنے ان میں کیا کر سکتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے اتنی طاقت اٹھا کے پندرہ سو کلو یا میل کے فاصلے سے کیسے لے کے آ جائے گا یہ کام صرف اللہ کے لیے ممکن تھا اور اللہ اپنے بندے کو دے دیں تو اس کے لیے ممکن ہو جاتا ہے لیکن بندہ اللہ کے عطا سے یہ کام کر لیتا ہے اللہ کی اذن سے یہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ یہ کام کرتا ہے وہ بھی ذات یہ کام کرتا ہے وہ کسی سے اس نے کوئی چیز لینا دینا نہیں تو یہ فرق ہے لہٰذا یہاں پر بھی ہم نے کہا جو اللہ کی ذات و صفات میں کیسے غیر اللہ کو شریک کرا دینا میں اللہ کی صفات کے مقابلے میں کسی کے صفات کا قائل ہو جانا اور وہ بزات اس کے لیے صفات کے لیے قائل ہو جانا ہے یہ مراد ہے ہم اللہ کے دینے سے اللہ کے بندے بہت کچھ جانتے ہیں اللہ کسی کو قنی کریں وہ بے نیاس ہو جائے گا جیسا اللہ نے اللہ کے نام بھی عفور الرحیحم بالمنِ رعف الرحم اللہ نے اپنی پیارے نبی کے بارے میں فرمایا بالمنِ راؤ الرحیم اللہ خود بھی مومن کے لعف الرحم اللہ کے نبی بے رعف الرحیم تو کیونکہ لیکن نبی کو رعف الرحیم اور نبی کے دن میں مومنوں کے لیے یہ رحم یہ رافت یہ محبت یہ شفقت اللہ نے ڈالا ہے ہاں لیکن اللہ بھی جاتی ہی اللہ فرحم یہ فراہ ہے ہاں جی لیکن اللہ اپنے بندے سے جب قریب ہوتا ہے بندہ جب بندے سے چاہتے ہیں تو اس کو بہت کچھ دیتے ہیں ولایت کے مقام یہ ہے تصف ہے ولاد کے مقام اللہ بندے سے قریب ہو جاتے ہیں محبت کرتے ہیں بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ بندے سے محبت کرنے لگتا ہے اللہ بند اللہ کا جب وہ بندہ محبوب بن جائے تو اللہ اس کو بہت سے اثرات اور مذات سے آگاہ کرتے ہیں لیکن یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اللہ بھی ذات ہر کمال کا مالک ہے بندے اللہ کے عطا سے کمال کا مالک بن جائے یہ آسمان زمین فرق ہے تو دوسرا شرک جو شرک صغیر ہیں ہاں جی صغیر کیا ہیں واہ و مراعات و غیر اللہ اللہ کے ساتھ آپ غیر کا بھی خیال رکھنا غیر کے بھی لحاظ رکھنا ہی بعض عمر بعض کام وہ کیا ہے واہ واہ ریات دکھاوا ہے قربت نہیں اللہ بھی پڑھتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں لوگ بھی دیکھیں یہ چاہتے ہیں اللہ بھی آپ سے خوش ہو لوگ بھی خوش ہو جائیں ہاں جی ونفا اور نفا بظاہر ایمان ہے اندر سے ہاں جی کفر ہے یہ سارے کیا ہیں یہ شرک و صغیر سے تعبیر کے فن جو اللہ معمایوم اکشر عمب اللہ یعنی جن لوگوں نے ایمان لایا ہے ان میں سے بھی اکثر جو ہے مشرق ہیں تو مفسرین نے اس شرک سے مراد ریا وغیرہ قرار دیا ہے محرادات نقیم ہیں ریا وغیرہ قرار دیا اور شرک کیونکہ انتہائی باری چیز ہے شرکِ خفی جو ہے اس کو شرک خفی بھی کہتے ہیں صغیر کو اللہ کی پیاری نبی فرماتا ہے ومنہ منہاد ایسی وجہ عشرق چونکہ انتہائی مخفی چیز ہے رسو لحاظ فرمانے ہوئے اشرق بھی حادمہ آپ نے فرمایا شرک میری امت کے اندر آقفہ اتنے چھپی ہوئی ایک بیماری ہیں کہ من نب علی صفحہ یعنی بالکل ایک کالا صفد کالا جو ہے صاف ستھرا پتھر کے اوپر ہاں جی ایک چو کالا چونٹی بیٹھا ہوا ہے اور شب تاریخ میں ہاں اور سمندر کے نیچے شب تاریخ میں اگر ایک چونٹی کسی سیاہ پتھر پہ بیٹھا ہو تو کسی کو نظر آئے گا نظر نہیں وہ چونٹی ہے جس طرح یہ چونٹی جو ہے چھپا ہوا نظر نہیں آتا اس طرح شرک بھی جو ہے مسلمان مومن نہیں ہوئے ہاں جی میرے پیامر حمت ہے میرے امت کے اندر اس طرح شرک خفی چھپا ہوا ہے شرک جعلی تو نہیں کرتے میرے اما لیں شرک خفی ان کے اندر چھپا عالیہ ریا کار بہت سے لوگ ریا ہوتے ہیں تو یوں سمجھ اس کے اندر شرک چھپا ہوا ہے ہاں جی نفاق ہوتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں ظاہر ہے اچھا ہے ہاں بڑی داڑھی رکھو آدمی تصویر لیتے ہیں ٹین ٹین نماز پڑھتے اندر سے ہاں یہ ساری نیکیاں اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ اس پر اعتماد کریں اور اس کے لیے بے معنی کرنا آسان ہو لہذا جو ہیں شرک حفیع و جلی دونوں معنیٰ مل جائے شرک جو ہے قرآن پاک میں مشرق معنی ہے یہ توجہ انشاءاللہ میں کل آپ کو دے دوں گا آج سے اس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے